بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي محترم مسلمان भाइयों اور مجاہد ساتھیو عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابو مسعب حفظه الله في كتاب دعوه المقاومه الاسلاميه العالميه يعني عالمي جهاد ہمارا سبق پہلی فصل کے پہلے نقطے میں جاری ہے پہلا نکتہ یعنی دینی اعتبار سے مسلمانوں کی محرومیت اور بے راہ روی اس نقطے کے تحت استاذ نے چار باتیں بیان کی ہیں تین باتوں کا درس ہو چکا ہے آج چوتھی بات کا تذکرہ ہوگا ان شاء اللہ انتشار الفسوق والعصیان بالمنکرات یہ آج کے درس کا عنوان ہے یعنی فسق و فجور اور نافرمانی کا پھیل جانا اور کھلے عام منقرات کا ارتقا هذا سمت اغلب منصوبین اسلام آج یہ اسلام کی طرف منسوب اکثر لوگوں کی حالت بن چکی کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور منقرات کو کھلم کھلا کر رہے ہیں وماذا من کون کون سی مثالیں ہم پیش کریں اور کون کون سی مثالوں کو چھوڑے مصیبت جو ہے عام ہو چکی ہے اور بہت بڑی بلا میں آزمائش میں اس وقت امت مبتلا ہے یہاں پر بطور تبرک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں جس میں پیغمبر علیہ اللہ وسلام کا یہ ارشاد ہے کل امتی پیغمبر علیہ وسلام یہ فرماتے ہیں کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر کل کھلا اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اب ہم چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے سب سے پہلی بات اگر ہم اس وقت مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں سوچیں اور مسلمانوں کے معاشی وسائل کا تذکرہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو آج اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو جو مال مل رہا ہے وہ حلال طریقے سے مل رہا ہے یا حرام طریقے سے مل رہا ہے اس کی کوئی پرواہ انہیں نہیں ہے اور سعودی کاروبار تقریباً زندگی کے تمام ہی مراحل میں موجود ہے اور لوگ ایک دوسرے کی مال و دولت کو غلط طریقوں سے کھا رہے لوٹ رہے ہیں ملاوٹ کے ذریعے دکھے بازی کے ذریعے اور ہر قسم کے سودی کاروبار کے ذریعے بینکوں کے ذریعے کاروباری لین دین کے ذریعے وہ اماں معاملات الاسواق فقا اصلا على الحرام رہی بات بازاروں کی بازاروں میں جو کاروباری لین دین ہو رہا ہے اس زمانے میں تو یہ تو بنیادی طور پر حرام ہی پر قائم ہے اس کے علاوہ جو رشوت ہے لوٹ مار ہے ایک دوسرے کو دھوکا دینا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چال بازی کرنا ہے یہ تو الگ مسائل ہے بنیادی طور پر حرام کی بنیاد پر اس وقت ہمارے بازاروں کا کاروبار قائم ہے اور بازاروں میں کاروباری لین دین حرام طریقوں پر قائم ہے دوسری مثال اگر آپ آج کے ذرائع ابلاغ کو دیکھنا چاہیں تو ذرائع ابلاغ میں ڈشینٹینا سے لے کر چھوٹے سے جو رسالے شائع ہو رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو یہ جتنی بھی قسمیں ہیں ذرائع ابلاغ کی ان میں فحاشی اوریانی بےراہ روی اور کھلا منکرات منقرات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کی چھوٹی اسکرینیں ہوں یا بڑی اسکرینیں ہوں ریڈیو اسٹیشن ہوں انٹرنیٹ کے راستے سے پوری دنیا سے جو غلاذت اور نجاست مسلمان قوم کے اندر خصوصاً نوجوان لڑکو اور لڑکیوں کے ماحول میں درامد ہو رہا ہے یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے اس کے علاوہ جو ثقافت بنا میں ثقافت پوری دنیا میں جاری ہے جسے زیر ناف ثقافت اگر کہا جائے تو مناسب رہے گا کہ ناف کے نیچے کی باتیں ہی صرف اس میں موجود ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے مراکز قائم کیے گئے ہیں کلب قائم ہیں جہاں جا کر ڈانس کیا جاتی جہاں جا کر مخلوط محفلوں میں شرکت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہے وہ تمام کام وہاں پر ہوتے ہیں ان ذرائع ابلاغ کی اکثریت کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آپ یہ کہیں گے انسانیت کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا دروازہ یہ میڈیا ہے اور شیطان کے جو بہت سارے دروازے ہیں چھوٹے اور بڑے وہ اس میڈیا کی طرف سے کھلتے ہیں اس میڈیا کی جو بنیاد ہے یہ حرام اور منکر چیزوں پر قائم ہے من الموسیقی و طربی و والعوری وعروض عرود وبرامج و برام نشر الرویلتی وہ افکار الفسادی و مدیلا تل ازیا موسیقی کی بات آپ کہیں لہو لاب کی طرف بلانے والے پروگرام کی بات آپ کہیں ننگ دڑنگ قسم کی مخلوقات کے جو مناظر ہیں اور مخلوط محفلوں کے جو مناظر ہیں زنا کے بارے میں جو پروگرام ہیں بداخلاقی فحاشی اور اریانی کی طرف بلانے والے جو منصوبے ہیں وہ سب آپ کو اس میڈیا کے ذریعے نظر آئیں گے اس کے ذریعے وہ پوری دنیا میں خصوصی طور پر مسلمان ملکوں میں بداخلاقی کو پھیلا رہے ہیں اوریانی کو پھیلا رہے ہیں غلط قسم کے افکار کو پھیلا رہے ہیں اور اسی طرح مغربی ملبوسات جو کہ مسلمانوں کے ملبوسات کی طرح سطر ڈھاپنے کے لائق نہیں ہیں ان کو مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے ان کے طور طریقوں کو اور بداش اور رہن سہن کے طریقوں کو مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے یہ تو بات ہو گئی ظاہری طور پر بگاڑ کی اس کے علاوہ میرے بھائیوں جو دماغی طور پر بگاڑ ہے فکری طور پر جو جنگ جاری ہے جس میں حتی کے اللہ تعالیٰ کا انکار بھی شامل ہے نعوذ اللہ اس طرح کی باتیں اس زمانے میں اس میڈیا کے ذریعے پوری امت میں پھیلائی جا رہی ہے الحاد سیکولرزم سیکولر خیالات مادر پدر آزادی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ یہ تمام چیزیں آپ کو میڈیا میں نظر آئیں گی